یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہین پکڑا بے شک اللہ زبردست عذاب والا ہے